سابت سرات حاجت منگو کیا سبب سر شادی کیمن اللہ تو تجھ دل قرض والا سرادے پر آمانے درود بھی فرما میرے صلی اللہ علیہ وسلم والے النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے پڑھ میں الہ الا الا الہ الا اللہ الحلیم سبحان الله رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اس الک موجبات رحمتک اس الک موجبات رحمتک و علم ثنا هوا خصال ہوا مار جو سبب رحمساویمان ساگر سبب در سادر دی. مجبات رحمت ساگر موج بات رحمد کا واڑم سانا متا واڑم سان خنی مت بنکل برد ہر قسم نے ولاحمنت گم مکشل ولاحا فزے صحبر